السلام عليكم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعد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 اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور پھر دین اسلام کو قبول کرنے کی توفیق نیت فرمائی دین اسلام شریت محمدیہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے یہ وہ دین ہے جو ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے اس دین کی تین بڑی خوبیاں میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے اس سے پہلے جو دین آتے رہے وہ ایک مخصوص مدت کے لیے آتے رہے لیکن یہ وہ دین ہے جو قیامت تک کے لیے ہے اس دین کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ہے مَا كَانَ محمد عَبَاءَ حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہیں یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو اس بات پہ اعتراض کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ہارسا کی اس بیگم سے جسے وہ طلاق دے چکے ہیں شادی کیوں کی ہے کیونکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے زید بن ہارسہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا زید بن حادثہ کی آپ نے خود ہی زینب بجاج سے شادی کی اور جب ان کی ان سے طلاق ہو گئی تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان سے شادی کی کل میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ زینب انتظار کیا کہا کرتی تھی یہ کہا کرتی تھی دیگر نبی اسلام کی بیویوں سے کہ تمہاری شادی اللہ کے رسول سے تمہارے گھر والوں نے کی جبکہ میری شادی اللہ کے رسول سے اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے کی تو یہ زینب انتجاج ان سے آپ کی شادی ہوئی اب جو اعتراض کرنے والے تھے جو مسلمان نہیں تھے جو منافق تھے جو کافر تھے انہوں نے کہا دیکھو جی دی انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کسی مسلمان کے باپ ہی نہیں ہیں تو بہو سے شادی کرنے کا کیا مطلب زید بن حادثہ کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اس وقت تک جب تک کہ آپ کو نیا حکم بتا نہیں دیا گیا جب نیا حکم نازل ہو گیا کہ کوئی بھی آدمی کسی کو منہ بولا بیٹا نہیں بنا سکتا آپ کسی کی تربیت کر سکتے ہیں کسی یتیم کو پال سکتے ہیں لیکن وہ بیٹا اپنے باپ کا ہے آپ کا بیٹا نہیں ہے تو اس ایٹ میں کہا جا رہا ہے کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں وہ خاتمن نبی اور عام رسول نہیں ہیں وہ رسول جن کے اوپر آ کے نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے نبوت کا اختتام ہو گیا ہے آپ نبیوں کی مہور ہیں اور مہور سب سے آخر میں لگتی ہے یعنی کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی نیا دین نہیں آئے گا کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی تو آپ کا دین میرے بھائی قیامت تک کے لیے ہے اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں جو کہ ہمارے چھٹے خلیفہ ہیں امیر معاویہ کون ہے میرے بھائی ہمارے چھٹے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں اللہ, اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کریں جس پہ اللہ اپنا کرم کرنا چاہیں جس پہ اللہ اپنا فضل کرنا چاہیں جس کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل کرنا چاہیں کیا کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ دیتے ہیں ہم کیا سمتے ہیں کہ شاید وہ خیر کے اوپر ہے وہ بلائی کے اوپر ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہے اللہ کا فضل ہے جس کے پاس بہت سا مال ہے دیکھیں حدیث کیا بتا رہی ہے کہ خیر کا معیار مال نہیں ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے اللہ کا کرم ہو رہا ہے اس کا معیار کیا ہے کہ اس کے پاس دین کا علم کتنا ہے قرآن پاک کو کس قدر پڑھ سکتا ہے کتنی اس کی تلاوت کر سکتا ہے قرآن پاک کے معنی کو کس حد تک جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عادیث بخاری مسلم کا اس نے کس حد تک مطالعہ کیا ہوا ہے نماز اگر پڑھتا ہے تو اسے کتنا معلوم ہے کہ میں رکو اس انداز میں کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں رکو میں جب میرے ہاتھ گھسلوں کے اوپر ہوتے ہیں یہ انگلیاں بند ہونی چاہیے یا کھلی ہونی چاہیے کھلی ہیں تو کیوں بند ہیں تو کیوں کس حدیث کی بنیاد پہ حدیث کہاں آئی ہے بخاری میں آئی ہے کہ مسلم میں آئی ہے رفا دین کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں یہ حدیث کہاں آئی ہے کس صاحبی نے روایت کی ہے نہیں کرتا ہوں تو کیوں نہیں کرتا ہوں اگر میں یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگاتا ہوں تو کیوں لگاتا ہوں کس عید کی بنیاد پہ کس حدیث کی بنیاد پہ اور اگر اسے روکتا ہوں تو کیوں روکتا ہوں جس کے پاس یہ علم ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر اللہ کی خیر ہے اور اس حدیث کو معیار بنا کر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو کیا بننا چاہیے ہم میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں سوچتے ہوں گے اسے کیا بنایا جائے ڈاکٹر یا انجینئر بنائیں پائلٹ بنائیں, بنائیں کیا بنائیں تو حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا خیر کے اوپر ہو بلائی کے اوپر ہو اس کے اوپر اللہ کا فضل ہو اللہ کا کرم ہو تو اسے کیا بنائے دین کا عالم بنائے خیرن فقت ہو فین جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے دین کا عالم بناتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں اور یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی کہ کئی دوست سمتے ہیں کہ ہم دین کے اوپر ہیں دین کی معلومات ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی نہیں ہوتی ہیں وہ دائیں بائیں سے ہوتی ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکا ہے کس سے کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں اس بزرگ کو یہ خواب آیا ان کے ساتھ یہ شوبد آبادی ہوئی ان کی یہ کرامت تھی ان کا یہ تھا یوں تھا ساری زندگی اس میں گزار دیتے ہیں یہ نہیں پتا ہوتا قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے یہ نہیں پتا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے نبی سے نیچے نیچے گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر دائیں بائیں علم کیا ہے علم کیا ہے علم یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو اللہ نے کیا کہا اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم اپنی پچاس سالہ زندگی ساٹھ سالہ زندگی نیچے ہی گزار دیتے ہیں اللہ کے رسول تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی تمہیں حدیث کیا بتا رہی ہے اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ بوجھ اتا کرتے ہیں اور ایک اور جہاں پہ فرمایا منکم والذین اوتوا اتم درجات کہ اللہ تعالی درجات دیتے ہیں سب ایمان والوں کو لیکن جو ان میں سے علم والے ہیں ان کے درجات بہت اونچے ہیں اور کہیں پہ فرمایا حالیہ اللہ جن کے پاس دین کا علم ہے اور جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے تو میں جناب امیر معاویہ کی روایت بیان کر رہا ہوں جس کا پہلا حصہ بھی بیان کیا ہے کہ میری خیرن فق حفیع اگلا حصہ حدیث ہی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں میں تو بانٹنے والا ہوں دینے والا کون ہے اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں دینے والا کون ہے داتا کون ہے اللہ آپ فرما, اللہ آپ فرما میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور یہاں تقسیم سے کیا مراد ہے اس حدیث میں تقسیم سے مراد یہ ہے علم اللہ نے جو دین دیا ہے وہ میں تقسیم کر رہا ہوں ہر ایک کو دے رہا ہوں اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا لیتے ہیں میں یہ تقسیم کر رہا ہوں دے رہا ہوں بانٹ رہا ہوں اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں وہاں مال کا ذکر ہے مال کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں مال تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا اللہ ہے بلکہ آپ اس میں صاف صاف کہتے ہیں وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں لا ولا عموم میں نہیں دیتا نہ میں روکتا ہوں دینے والا روکنے والا اللہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور یہ اس دعا کے عین مطابق ہے جو آپ ہر نماز کے بعد کرتے ہیں ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وظیفے کیا کرتے تھے وہ کیا تھے ان میں سے ایک یہ تھا اللہ عالما آئی اللہ جو تو دے دے کوئی نہیں روک سکتا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ولا موقیہ لما منا اور جو, جو تُو روک لے کوئی نہیں دے سکتا ہمارے عقیدے تو بہت خراب ہو چکے ہیں نا ہم تو اسمتے ہیں کہ جو اللہ روک لے قبر والا دھکے سے اللہ سے لے کر دے سکتا ہے نہیں میرے بھائی جو اللہ روک لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی تو آپ کیا فرما رہے ہیں انما انا قاسم میں تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا اللہ ہے اور آگے فرماتے ہیں فرمایا میری امت ہمیشہ میری شریعت کے اوپر رہے گی میرے دین کے اوپر رہے گی ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہیں گے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا حتا کہ قیامت آ جائے گی تو قیامت تک کہنے کا مطلب یہ تھا میں بتا رہا تھا کہ آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے تو آپ کی امت کا ایک حصہ آپ کی امت کا ایک گروپ آپ کے دین کے اوپر سختی سے کار بند رہے گا کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا کتاب و سنت کو سینے سے لگائے رکھیں گے اور قیامت تک کتاب و سنت کسی انداز میں محفوظ رہے گی اللہ تو یہ اس دین کی پہلی خوبی ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ واقعی رہے گا اس دین کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ دین عام ہے سب کے لیے ہے پہلے انبیاء کرام علی مسلاۃ اسلام دین لے کر آتے یہ نبی اس قوم کے لیے وہ نبی اس قوم کے لیے اور یہ نبی اس قوم کے لیے ایک ہی وقت میں کئی کئی نبی ہوتے آپ کا دین آیا ایک تو قیامت تک کے لیے دوسرا سب کے لیے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پیر صاحب دین سے باہر ہو گئے میرے پیر صاحب نے اتنی عبادت کر لی ہے کہ اب ان کے اوپر دین کے احکامات لاگو نہیں ہوتے نہیں یہ دین سب کے لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے ہر ولی کے لیے ہے ہر بزرگ کے لیے ہے ہر عالم کے لیے ہے غریب کے لیے ہے امیر کے لیے ہے عالم کے لیے ہے جاہل کے لیے ہر ایک کے لیے ہے بلکہ انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنوں کے لیے بھی ہے یہ دین صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جنوں کے لیے بھی ہے سب کے لیے ہے اسی لیے اللہ تبارک بارے میں فرماتے ہیں کلیا او الناس این رسول اللہ جمیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اللہ کے رسول ہوں تمہاری طرف اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے ہماری طرف ہم سب کی طرف یا کچھ لوگوں کے لیے عربیوں کے لیے یا اجمیوں کے لیے فرمایا انی رسول اللہ اریکم جمی میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بن کے آیا ہوں آپ کی رسالت سب کے لیے ہے آپ کی نوت سب کے لیے ہے آپ کا دین آپ کی شریعت آپ کے حکام آپ کے حدیث سب کے لیے ہے کوئی دین سے باہر نہیں ہے اگر کوئی ولی ہے اللہ کا بزرگ ہے تو اس کے اوپر زیادہ لازم ہے کہ اس دین کی پیروی کرے لیکن ہمارے ہاں یہ دعوے شروع ہو جاتے نہیں جی میرے پیر صاحب نے اتنی عبادت کر لی ہے کہ اب ان کو دین کی ضرورت نہیں رہی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں وا اللہ کا عبادت کرتے رہیں موت آنے تک آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور مجھے یہاں پہ وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں آتا ہے صحیح حدیث ہے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں صبح صبح اٹھوں اور میں جنابت کی حالت میں ہوں میرے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں اس وقت آپ نے فرمایا ہاں میں کئی دفعہ صبح کرتا ہوں میرے اوپر غسل واجب ہوتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں اور پھر غسل کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے جیسے کئی لوگ آج کل بھی کہتے ہیں مسئلہ بتائیں نا کہتے نہیں جی اللہ کے رسول کی تو بات ہی اور ہے کیا اللہ کے کی رسول کے لیے دین نہیں ہے سنیے یہ حدیث صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کی بات اور ہے قد غفر اللہ تقدم من دم وما آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے آپ کی بات اور ہے صحابی کہتے اللہ کے رسول ناراض ہو گئے غصے میں آ گئے فرمایا یاد رکھو کم لطقا کملہ وہ عالم کملہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم میں سے سب سے زیادہ دین کا علم رکھنے والا ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو شریعت کو اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو آپ کہہ رہے ہیں میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اگر تمہیں ضرورت ہے تو مجھے کیوں نہیں ضرورت یہ ایک عجیب لفظ جاتا ہے جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں شریعت کے دہرائے کار سے باہر نہیں ہوں پھر آپ کے میرے پیر ولی کی کیا حیثیت ہے جب اللہ کے رسول دین سے باہر نہیں ہے چند ایک مسائل ہیں چند ایک مسائل ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم الگ سے ہے اور وہ اللہ نے بیان کر دیا ہے جیسے چار سے زیادہ شادیاں آپ نے کی تھیں تو یہ اللہ نے بیان کر دیا بتا دیا کہ یہ خاص آپ کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے باقی سارے امور میں باقی سارے مسائل میں باقی سارے احکام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرح شریعت میں برابر ہیں تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے ایسے آپ کا دین ہر انسان کے لیے ہے کوئی سعودیا میں رہتا ہو پاکستان میں رہتا ہو انڈیا میں رہتا ہو امریکہ میں رہتا ہو روس میں رہتا ہو افریقہ میں رہتا ہو جہاں کہیں بھی رہتا ہو آپ کی شریعت ہر انسان ہر جن کے لیے ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جسے روایت کیا امام مسلم نے ولدی نفسی بھی ادی لَا يسمعو بی ادی لاس بی ان یہودیار فرمایا اس امت کا کوئی بھی یہودی ہو کوئی بھی عیسائی ہو جسے میری آمد کا پتا چل گیا میرے رسول ہونے کا پتا چل گیا میرے نبی ہونے کے بارے میں علم ہو گیا پھر وہ اس دین کو پر ایمان نہیں لاتا جو میرے اوپر نازل ہوا ہے اللہ کی قسم وہ جہنم میں جائے گا آج لوگ کہتے ہیں یہودی عیسائی مسلمان سب ایک ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اللہ کے سور کیا فرما رہے ہیں کہ اس امت کا کوئی یہودی ہو کوئی عیسائی ہو اور اسے میری آمد کا پتہ چل جائے میرے نبی اور رسول ہونے کے بارے میں معلومات مل جائیں پھر وہ اس دین کو پر ایمان نہیں لاتا جو میں لے کر آیا ہوں فرمایا وہ جہنم میں جائے گا اس حدیث نے بھی بتا دیا کہ آپ کے دین سے کوئی انسان باہر نہیں ہے کوئی جن آپ کے دین سے باہر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعد میں اس بارے میں وہ میں یکفر بھی ہی امن الازا بھی کوئی بھی گروپ ہو کوئی بھی جماعت ہو ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو مجوسی ہو دہر ہو کمیونسٹ ہوں کوئی بھی ہو جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان نہیں لاتے آپ کے منکر ہیں فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور تیسری خوبی میرے بھائی اس دین کی کہ یہ دین مکمل ہے پہلی خوبی کیا بتائی تھی قیامت تک کے لیے ہے دوسری کیا تھی سب کے لیے کوئی اس سے باہر نہیں ہے اور تیسری خوبی کیا ہے مکمل ہے ہر لحاظ سے مکمل پہلے تھا کہ قیامت تک کے لیے کہ زمانے کے لحاظ سے مکمل قیامت تک جتنا وقت آنے ہیں جتنی سدیاں آنی ہیں جتنے سال آنے ہیں جتنے مہینے آنے ہیں سب مہینوں میں یہی دین چلے گا اور اس کے بعد بیان کیا تھا کہ کوئی انسان اس سے باہر نہیں ہے تمام انسانوں کے لیے ہے اور اب یہ بیان کر رہا ہوں کہ مکمل ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس دین نے بیان نہ کیا ہو فرمایا اللہ تبارک نے الکمل تلقم لکم دینکم عم نیامتیم الاسلام دینا <دِينَة> میرے بھائی یہ دین کی جو تیسری خوبی ہے اسے دھیان سے سمجھ لیں کیونکہ اس خوبی کے اوپر مکمل ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کئی دوست بدتوں کا ارتقاب کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ شاید دین مکمل نہیں تھا دین نے ساری نیکیاں نہیں بتائی تھی ساری باتیں نہیں بتائی تھی ایک عبادت جو میرے موریہ صاحب نے بتا دی ہے میرے بزرگ نے بتا دی یہ بھی اچھی چیز ہے یہ بھی دین کا حصہ بن سکتی ہے اور اس کو نام دیتے ہیں بدت ہسنا کا کہ اچھی بدت ہے اور جس کو پتا چل جائے گا کہ دین مکمل ہے یہ ایتیں سن لے گا جن ایتوں میں اللہ بتا رہے ہیں دین مکمل ہے وہ کسی بدت کے قریب نہیں جائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے اگر یہ نیکی ہوتی اللہ کے اصول بتا کر جاتے لتا کیا کہہ رہے ہیں؟ اکمل اکملت لکم دینکم آج میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا مکمل کر دیا ہاں جی اب کتنے فیصد ہے یہ دین یا ننانوے فیصد ہے ایک فیصد میرے اور آپ کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو اللہ کے سو نہ بتائی ہو فرمایا ال اکملت لکم دینکم آج میں نے تم پہ دین مکمل کر دیا وہ اتمم تو علیہ تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا وہ رغیۃ القم السلام دینا اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا اللہ نے ہمارے لیے کون سا دین پسند کیا ہے اسلام تو میرے بھائی اللہ نے اس دین کے بارے میں کہہ دیا کہ مکمل ہے اور فرمایا وہلامی دین الفلحی اکبر امین جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا فلئی قبال ہو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کسی شکل میں قبول نہیں کیا جائے گا تو میرے بھائی یہ دین مکمل ہے اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلم شریف کی حدیث ہے سلمان فارسی کا نام آپ سب نے سنا ہوگا ان کو کسی نے تانا دیا یہ تانا دھیان سے سن لیں آج کئی دوست جب کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے ملک میں رہنے کا موقع ملتا ہے ان کی یونیورسٹی میں رہنے کا موقع ملتا ہے جب وہاں پہ تانے ملتے ہیں تو جس مسئلے میں تانا ملتے، ملتا ہے سوچتے ہیں کاش یہ مسئلہ دین کا حصہ نہ ہوتا آج ہمیں تانے نہ ملتے اور ایسی سوچ کفریات سوچ ہے دین کے کسی ایک مسئلے کے بارے میں سوچنا کہ کاش یہ دین کا حصہ نہ ہوتا یہ نعوذ باللہ اللہ کے اوپر اطراض ہے جس نے یہ دین نازل کیا ہے یہ سوچنا کہ چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہ ہوتی تو آج انگریزوں سے تانے نہ سننے پڑتے یہ سوچ خطرناک سوچ ہے یہ سوچنا کہ اگر یہ مان لیا کہ جب جناب ایشیا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی آپ کی عمر چھ سات سال تھی یہ مان لیا تو اسلام کے اوپر حملے ہوں گے اس لیے بخاری شریف کے سدیس کا انکار کر دو یہ انکار کفر ہے کفر ہے شرک ہے کافروں کی وجہ سے دین کا انکار کرنا کافروں کی وجہ سے دین کے معاملے میں ساسے کمتری کا شکار ہونا آئیے سلمان فارسی کے پاس چلتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ سے یہودیوں وغیرہ نے کہا کہ تمہارا نبی تمہیں ہر چیز سکھا رہا ہے وہ تو تمہیں پخانا کرنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے مزاق اڑایا تانا دے رہے ہیں اپنی طرف سے تانا دے رہے ہیں کہ تمہارا نبی تو تمہیں ہر چیز سکھا رہا ہے وہ تو تمہیں پخانا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے جناب سلمان فارسی نے آگے سے کیا صفائیاں دی کیا کہا نہیں نہیں, نہیں نہیں نہیں یہ چیز اسلام میں نہیں ہے نہیں فخریات طور پہ کہا ڈنکے کی چوٹ پہ کہا ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین کی ہر چیز سکھاتے ہیں پخانے کے بارے میں ہمیں آپ نے تعلیمات دی ہیں آپ نے بتایا ہے کہ جب پخانے کے لیے بیٹھو کمرے کی طرح منہ نہ کرو آپ نے بتایا ہے کہ جب پکھانا کرو تو اس سنجا دائیں ہاتھ سے نہ کرو آپ نے بتایا ہے کہ جب پکھانے کے لیے بیٹھو تو تین سے کم پتھروں سے سنجا نہ کرو آپ نے بتایا ہے پخانے کے لیے بیٹھو تو سنجا کرنے لگو تو سنجے میں گوبر اور ہڈیاں استعمال نہ کرو فخریہ طور پہ کہا مسلمان کو دین کے اوپر فخر ہوتا ہے ایک بڑے ہی محترم عالم دین برکے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے انہوں نے بڑی شاندار گفتگو کی اس میں کہہ رہے تھے کہ وہ عورت جو برقع لیتے ہوئے شرما رہی ہے اص کمتری کا شکار ہے اس سے متأثر ہو کہ کوئی عورت کیسے پردہ کرے گی ہاں اگر وہ فخریہ طور پہ پردہ کرے اسے فخر ہو اپنے دین کے اوپر اسے فخر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر پھر پردہ کرے گی دس عورتیں اس کو دیکھ کے اور بھی پردہ کریں گی تو میں نے یہ حدیث کیوں پیش کی آپ کے سامنے کوئی بھائی بتا سکتا ہے یہ حدیث اس وقت میں نے کیوں پیش کی اپنے موضوع سے کیا تعلق ہے کہ جناب سلمان فارسی کو تانا دیا گیا کہ تمہارا نبی تمہیں ہر چیز سکھا رہا ہے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ہمارا نبی ہمیں ہر چیز سکھا رہا پتا چلا دین مکمل ہے پتا چلا دین میں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے کہیں تفصیل بتا دی گئی ہے کہیں اصول و ضوابط دے دیے گئے ہیں مثلا نئے سے نئے نشے نکلتے رہیں گے لیکن شریعت نے اصول بتا دیا کہ کلو مسکرن حرام ہر نشہ چیز حرام ہے اب ہر کے لفظ میں سارے نشے آ گئے شریعت نے اصول دے دیا ذابطہ دے دیا فارمولہ دے دیا تو میرے بھائی یہ دین مکمل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جیسا کہ امام ہاتم روایت کرتے ہیں کہ ترک ما ان تم بھی لن تضلوا بادہ ابدا کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے اگر تم مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے کیا اللہ وس فرمایا اللہ کا قرآن اور میری سنتے میری احادیث میرا طریقہ اور ہم دائیں بائیں گھوم رہے ہیں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ارباد ابن ساریا کہتے ہیں اس حدیث کو امام دعود نے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ایسا تھا اتنا شاندار اتنا پیارا آواز اتنی شاندار تبلیغ کہ خطبہ سن کے ہمارے آنسو جاری ہو گئے ہمارے دل دہل گئے ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خطبے کا انداز ایسا ہے جیسے وہ خطبہ دے رہا ہو جو اپنی قوم کو اپنی امت کو الوداع کہنے لگا ہو تو آپ ہمیں وسیعت کیجئے ہمیں نصیحت کیجئے تو آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں پہلی وسیعت کیا کی اوسی کمب تک تمہیں وسید کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا دین کے اتنے حصے کو آپ لے لیں آپ کامیاب ہو جائیں گے کہ ہر کام میں سوچ لیں کہ یہ کام کروں گا اللہ ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا آپ فرماتے او اسی کمب اللہ اللہ سے تمہیں ڈرنے کی وسید کرتا ہوں جب آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے لگیں تو سوچ لیں کہ یہ زمین پہ جو قبضہ کر رہا ہوں اس کے اوپر رب ناراد ہوگا کہ راضی ہوگا مسجد بنانے لگیں سوچنے رب ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا اگر وارد کی وجہ سے کسی حدیث کو رجیکٹ کرنے گاؤں کی وجہ سے کسی عید کو ریجیکٹ کرنے لگیں اپنے صاحب کی وجہ سے بخاری شریف کی کسی حدیث سے راز کرنے لگیں تو سوچنے رب راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا فرما اسی کمب تک وسیع کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا جہنم کی آگ سے بچتے رہنا گناہوں سے دور رہنا اور فرمایا وسم اے <وَطَّاع> اردو سپیکنگ حلقے کو اس حدیث کو سمنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ فرما رہے ہیں دوسری رسید یہ کرتا ہوں کہ تمہارا جو بھی حکمران ہو اس کی بات سننا اور اس کی بات ماننا اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہو حبشی غلام ہو کالا حبشی غلام دوسری روایات میں آتا ہے اگرچہ اس کا سر بھی عجیب سا ہو دیکھنے کو دل نہ چاہے وہ بھی حکمران بن جائے اس کی بات سننا اور ماننا اور دیگر حادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی وہ بات آپ نہیں مانیں گے وزیر اعظم کی وہ بات آپ نہیں مانیں گے صدر کی وہ بات آپ نہیں مانیں گے جو شریعت کے خلاف ہو باقی سب باتیں ماننا ضروری ہے لیکن ہمارے ذہنوں میں یورپ نے یہ اصول ڈال دیا ہے کہ اس وقت تک مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ ملک کے اندر دو چیزیں نہ ہوں ایک حکمران ہو اور دوسری طرف اپوزیشن ہو لڑتے رہے پانچ سال دس سال لڑے پھر مزہ آتا ہے اور شریعت کیا کہتی ہے اکٹھے رہو پیاروں محبت سے رہو جو حکمران بن گیا ہے سب اس کی بات مانے وہاں پہ بات نہ مانو جو بات اس کی شریعت کے خلاف ہو اور وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ شریعت کے خلاف کوئی بات کر دے تو فوری طور پہ تلواریں لے کے میدان میں آ جاؤ بم دماغے کرو پسٹل لے کے آ جاؤ پراشن لے کے آ جاؤ نہیں وہاں پہ یہ کہا گیا وہ بات نہ مانو بس آپ کا بادشاہ آپ سے کہتا ہے شراب پیو آپ نہ بھی لیکن یہ نہیں کہا کہ چونکہ اس نے شراب پینے کا کہا ہے اب تلوار لے کے آ جاؤ اس کو قتل کرو ایسے کوئی نظام نہیں چل سکتا کیونکہ بادشاہ بھی انسان ہوتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی کرے گا اور ہر گلتی کے اوپر آپ تلوار لے کے آ جائیں گے پانچ سال کوئی پورے نہیں کر سکتا دس سال کوئی پورے نہیں کر سکتا تو شریعت کیا کہتی ہے نبی سرم کیا کہہ رہے ہیں اس خطبے میں اور ایسی آدیش ایک نہیں ہے میرے بھائی کئی آدیش ہیں جن میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارا کوئی بادشاہ بن جائے خلیفہ بن جائے حکمران بن جائے اور اس کے بننے کے بعد کوئی اور اس سے حکمرانی چھیننے کی کوشش کرے بعد والے کو قتل کر دو بعد والے کو قتل کر دو کیونکہ اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے لڑائیاں ہوں گی مسلمان امر تقسیم ہوگی خون خرابہ ہوگا فتنہ فساد ہوگا جب تک سیریت کے خلاف نہیں ہے وہ ماننے ہیں تو براہ آپ اس میں کیا فرما رہے ہیں اسی اللہ وسم اے وفا اور آگے جا کے آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ امت میں بڑے اختلافات ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا رہے ہیں کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ امت میں بڑے اختلافات ہوں گے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا اللہ کے سلو آپ یہ تو بتا رہے ہیں اختلافات پیدا ہوں گے اصطلافات کا حل کیا ہوگا جب استرافات ہوں گے تو میں کیا کروں فرمایا علیہ کمب جب اختلافات ہوں گے امت تقسیم ہو رہی ہوگی اتحاد, اتحاد کا طریقہ کیا ہوگا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا طریقہ کیا ہوگا فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے تھام لینا وسنتی الخل ارراشدین اور میرے جو خلیفے ہیں ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھام لینا اور یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگر بعد میں آنے والے خلیفوں کی کوئی سنت اللہ کے سرخ کی سنت سے ٹکراتی ہوگی پھر کس کی سنت لیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیں گے تو فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو تمسکو بھی وہ اردو والی ہا کہ اپنی داروں سے میری سنت کو پکڑ لو اچھی طرح تھام لو ان کے چھوڑنا نہیں ہے میری سنت کو میری حدیث کو چھوڑنا نہیں ہے ان کے اوپر عمل کرنا ہے کہ اس میں تمہاری نجات ہے اور یہی میرے بھائی اتحاد کا طریقہ ہے تو میرے بھائی یہ دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دے کر گئے ہیں لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ہم اصل قرآن و حدیث کو چھوڑ کے دائیں بائیں باگتے ہیں وہاں سے اخلافات پیدا ہوتے ہیں وہاں سے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ میرے جیسا غریب جب قرآن سناتا ہے نبی السلم کی صحیح سناتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی آپ فرقہ واریت کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ خود فرقہ واریت کے اوپر ہوتے ہیں دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں بچپن میں یہی کچھ دیا گیا ہوتا ہے اب میرے جیسا غریب کو آدمی اگر حدیث سنا دے تو کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے اگر حدیث آپ کو فرقہ واریت لگے تو جان لیں آپ کسی اور جگہ گوم رہے ہیں دین کہیں اور ہے آپ کسی اور وادی میں گھوم رہے ہیں سلاطے مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں اور اللہ نے کیا فرمایا ہے وہ الہادا سراتی مستقیم فتب سبل فتح کمان کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ فتبی اس کی پیروی کرو اور جو دائیں بائیں دیگر راستے ہیں فرمایا ان کی پیروی نہ کرو یہ تمہیں اس رات مستقیم سے ہٹا دیں گے دائیں بائیں جو راستے ہیں آپ نے فرمایا انس ان کے اوپر نہ چلو جو راستہ میں دے کے جا رہا ہوں اس کے اوپر چلو سیدھا جنت میں لے کر جائے گا دائیں بائیں جو راستے ان کے اوپر چلو گے تو سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ تبار کو سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائیں میں کوشش کروں گا کہ کل ہمارا موضوع بدعات ہوگا بدت کس کو کہتے ہیں بدت کی کیا اقسام ہے کیا دین میں کوئی بدتیں ہسنا بھی ہوتی ہے اچھی بدت بھی ہوتی ہے اور بیدت کتنا بڑا جرم ہے چھوٹا ہے بڑا ہے بیدت کی کیا مثالیں ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ بیدت ہم میں بھی پائی جاتی ہو یہ انشاءاللہ ہمارا کل موضوع ہوگا اور اب سے لے کے درس کے آخر تک کا جو وقت ہے آپ کے سوالوں کے لیے ہے سب سے پہلے وہ سوال جو پہلے سے میرے پاس موجود ہیں